إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق سطاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خَلَقَكُمْ من نفس واحده وخلق مِنْهَا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا محترم بھائیو بیان کیا جا رہا تھا وہ عظیم واقع جو اللہ کے سب سے پہلے رسول نوح علیہ سلاۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا صورت الاعراف کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مختصر طور پر نوح علیہ سلاۃ والسلام کے بھیجے جانے سے لے کر قوم کی تباہی تک کا واقعہ بیان کیا ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سورہ یونس میں اسی واقعے کو اس طریقے سے بیان کیا ہے وطل علیہم نب انوہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نوح کی خبر پڑھ کر سنائیے نوح علیہ صلاۃ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھ کر تلاوت کر کے بتلائیے انکی و تدکیری آیا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا یعنی نُہر سلاۃ نے کہ اے میری قوم کے لوگو اگر میرا تمہارے بیچ رہنا تم پر بھائی پڑتا ہے گراں گزرتا ہے یعنی اچھا نہیں لگتا وہ تذکیری بھی آیا میں اللہ کی آیتوں سے تمہیں جو اللہ کی یاد دلاتا ہوں اللہ سے ڈراتا ہوں وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا فلّہ توکل تو تم بھی اس بات کو سن لو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ تم کو اچھا لگے کہ نہ لگے مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے فج مقم و تم لوگ اپنے پلان کو مضبوط کرو اور اپنے شریکوں کو بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کو بھی اکٹھا کر لو سم علا کن امگ کم علیہ پھر اس بات کی کوشش بھی کر لو کہ تمہارا معاملہ تمہارا پلان تمہاری سازش میرے خلاف کٹھن نہ رہے یعنی تمہارے حق میں یا واضح پلان کر لو تم مقبو اریا ولا تم ذیون پھر تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ کر اور اس کے بارے میں مجھے ذریبی محلت بھی نہ دو میں ہر حال میں اس کام کو کرتا رہوں گا تو ایک ٹھوس اقدام اور اللہ کے رسول نلیہ السلاۃ والسلام سے اپنی قوم کے لیے کھلا جواب ہے کہ میں تمہارے بیچ ہوں اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں یہ چیز تمہیں پسند آئے کہ نہ پسند آئے اس کے بدلے میں تم کیا کرنے والے ہو کیا چھوڑنے والے ہو اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے فَإن فما سألتكم من عجر. اگر تم پھر بھی ان باعت ان باتوں کو ماننے سے پیٹ پھیرتے ہو تو تمہیں جاننا چاہیے کہ اس کام کا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانتا یہ باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں اس کے پیچھے جو وقت لگ رہا ہے جو محنت لگ رہی ہے اس کے پیچھے میں تم سے کوئی اجر کوئی اجرت نہیں مانتا اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کہا جا سکتا تھا کہ دولت کے لیے مال کے لیے کر رہے ہیں ان اجری اللہ۔ میرے اس پورے کام کا بدلہ تو اللہ مجھے دے گا وہ عمر تو ان اکون من المسلمین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں تو اس آیت کریمہ سے اور اس جیسی بہت ساری آیات ہیں جس سے اہل علم نے کہا کہ تمام انبیاء علیہ مستلاط و تسلیم کا دین اسلام تھا ہوں علیہ السلام نے کہا وأمرت أن أكون من المسلمين مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں میں سر ہوں۔ فكذبوه ان پوری واضح تعلیمات کو سننے کے باوجود بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو تم اللہ کے نبی نہیں ہو۔ فنجیناوه ومن معه في الفلک ہم نے انہیں نجات دیا بچا لیا نو علیہ الصلات کو اور ان تمام لوگوں کو جو کشتی میں تھے وجہ اللہ خلاف ہم نے انہیں بعد میں آنے والوں کا جان نشین بنایا کسے تر سلاۃ وسلام اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کشتی میں سوار لوگوں کے علاوہ دنیا کے تمام لوگوں کو کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے غرط کر دیا ہلاک کر دیا اور نوح علیہ السلاط والسلام کے تین بیٹے ہام، سام اور یاقت یہ تین بیٹے تھے انہی سے پوری نسل انسانی چلی اسی لیے نوح علیہ سلاۃ والسلام کو آدم ثانی دوسرے آدم کہا جاتا ہے جس طریقے سے آدم علیہ السلاط والسلام تمام انسانوں کے باپ ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی نوح علیہ صلاط وسلام بھی تمام انسانوں کے باپ ہیں سب کی نسل نوح علیہ و والسلام سے ہو کر آدم علیہ السلاط والسلام سے پہنچتی ہے تو اس اعتبار سے ہم سب کا نسب آدم علیہ سلاط والسلام سے اور نوح علیہ والسلام سے ملتا ہے پھر اس کے بعد اغ رتن الدین کدبو بھی آیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے انہیں ڈبو دیا غرق کر دیا فنزوری فکان اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو جن لوگوں کو ڈرایا جا چکا ہے اللہ کی نشانیاں بتائی جا چکی ہیں اس کے باوجود بھی وہ ان کا انکار کرتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے اللہ ڈھیل دیتا ہے نو سو پچاس سال تک اللہ نے ڈھیل دی نو سو پچاس سال اللہ تباہ و تعالیٰ ایک پیغمبر کے ڈھیل جھٹلانے جھٹلانے دیتا رہا اس کے بعد اللہ و تعالیٰ نے پکڑ نازل فرمائی تو کسی ظالم کو اترانا نہیں چاہیے کہ میں ظلم کر رہا ہوں تو کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہا ہے جس نے نو سو پچاس سال تک قوم نوح کو ڈھیل دینے کے بعد ڈبو دیا ہو سکتا ہے وہ ظالم کو ڈھیل دے رہا ہو اگر ہم ظلم کر رہے ہیں تو ہمیں اترانا نہیں چاہیے ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے اسی طریقے سے اللہ تباہ رکو تعالیٰ نے نوح علیہ و السلام کے واقعے کو سورہ حود میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے تقریباً پچیس آیتیں ہیں جن میں اللہ تبا تعالیٰ نے صرف نوح علیہ سلاط و السلام اور ان کی قوم کے واقعے کو پیش کیا اسی طریقے سے سورہ نوح مکمل صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلاک السلام کے واقعے کو بیان کیا اور یقیناً ان واقعات کو بیان کرنے کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے زیادہ بہتر چیز کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ غیب کے قصے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان کیا ہے سب سے اچھا اسلوب سب سے اچھی باتیں سب سے اچھے ڈھنگ سے جو ہے بیان کی گئی ہیں سورہ یہود میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کھلے طور پر اللہ کی آیاتوں سے تمہیں ڈرا چاہو اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہ تو کی دعوت ہے جو اللہ کے نبی نوح علیہ صلاحت وسلام ندی اور فرمایا انافم عذاب میں تمہیں دردناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں اس میں آخرت کا ذکر ہے تو انبیاء علیہ السلاط والتسلیم کی جو دعوت ہے اس میں اللہ کی توعید کا بیان ملے گا آپ کو آخرت کا بیان ملے گا رسالت کا بیان ملے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کس طریقے سے کرنی چاہیے یہ اللہ کے نبیوں نے قوموں کو واضح کر کے بیان کیا فَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا إِلَّا بَشَرًا لیکن قوم نے ماننے سے انکار کیا کچھ حجتیں ان کے سمجھ کے مطابق کچھ دلیل جو کہ حقیقت میں کچھ شبہات تھے کچھ ڈاؤٹس تھے انہوں نے نوح علیہ سلاۃ والسلام کے سامنے رکھے اور ان دلائل کو رکھ کر وہ حقیقت تک پہنچنا نہیں چاہتے تھے ایک آدمی بحث کرتا ہے تاکہ حقیقت تک پہنچ کر حق واضح ہو جانے کے بعد حق کو قبول کر لے اور دوسرا آدمی بحث کرتا ہے اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس حق کو ماننا یا حق کو بات کو ٹھکرانا وہ معیار نہیں ہے جو بھی شخص بحث کرتا ہے اس کی نیت کے مطابق اس کی بحث ہے اگر کوئی شخص اس نیت سے بحث کرے کہ حق تک پہنچوں گا حق کو معلوم کروں گا حق بات واضح ہو جائے تو اس پر عمل کروں گا تو یقیناً ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی حق کی راہیں کھول دیتا ہے لیکن دوسرا شخص بحث کرتا ہے اسے معلوم ہے کہ اس کی بات غلط ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسی کو ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو برتر اور اونچا دکھانا ہے سامنے والے کی بات کو توڑنا ہے اگر اس نیت سے کوئی بحث کر رہا ہے تو ایسا بحث کرنے والا کبھی حق تک پہنچ نہیں سکتا تو قوم نوح نے بھی اسی طریقے کی بحث نئی سرات و سلام سے کی قال نوح کفرو قوم کے کافروں نے کہا کیا کہا مانا کا اللہ بشرما آپ تو ہمیں ہم جیسے ایک انسان لگتے ہیں وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اتباع کرنے والے قوم کے گئے گزرے لوگ ہیں ظلیل قسم کے لوگ ہیں بادی یا ایسے لوگ جن کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلُ دیکھنے میں تو تم لوگوں کو ہم پر قی برتری حاصل نہیں ہے بل نَظُنُّكُمْ قَادِبِينَ بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو یہ چار باتیں انہوں نے بیان کی کہا کہ تم ہم جیسے انسان ہو تمہاری اتباع کرنے والے ذلیل قسم کے کمزور قسم کے گئے گزرے اور غریب قسم کے لوگ ہیں جن کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے تم کو ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے یعنی اونچے نہیں ہو ہم سے ہم سے زیادہ مال والے نہیں ہو ہم سے زیادہ اونچے خاندان والے نہیں ہو کوئی فضل کوئی بزرگی ہم سے ہٹ کر تمہیں نہیں ملی ہے بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو تو کال یا قومی ار ان کن تو اللہ بئی نہ دیکھیے قوم کا اسلوب نوح علیہ سلاۃ وسلام کے ساتھ ہمیشہ بد سے بد رہا ہے اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلات والسلام نے بڑے پیارے انداز میں قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا یا قومی قوم کے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دلائل کے ساتھ واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے وہ آچانی اور اپنی طرف سے اس نے مجھے رحمت عطا کی ہے نبوت کی شکل میں نبوت عطا کیا ہے فعمیت عليكم لیکن یہ نشانیاں تم پر اندھی کر دی گئی دیکھ نہیں پا رہے ہو وَأنتم لها کیا ہم زبردستی یہ چیز تمہیں ثابت کریں گے اور تم اسے پسند نہیں کرتے ہوئے قَوْمِ, قوم کے لوگوں میں اس کے بدلے میں کچھ مال تو تم سے مانگتا نہیں ہوں میرا بدلہ تو اللہ مجھے عطا کرے گا اور جہاں تک تمہارا یہ کہنا کہ کمزور اور ذلیل قسم کے لوگوں نے میری بات مان لی ہے تو تمہارے کہنے سے میں انہیں اپنے پاس سے ہٹانے والا نہیں ہوں انہیں دھتکار کر بھیجنے والا نہیں ہوں افلا تذکرون کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے ولاقولرقم اندی خزائن اللہ تم لوگوں نے یہ بھی کہا کہ تم پر ہمیں کوئی برتری نہیں ہے تو اس کے جواب میں میں تم سے یہ کہتا ہوں لاقول لا الرقم اندی خزائن اللہ میں نے تم سے کب کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا علمغی نہ تو میں غیب جانتا ہوں اللہ کے پہلے نبی نُ علیہ صلاحت والسلام نے قوم کو سمجھایا کہ میں بھی ایک عام انسانی ہوں اس کا میں انکار نہیں کر رہا اللہ نے مجھ پر فضل کیا اللہ نے مجھ پر رحم کیا کہ مجھے اللہ تعالی نے نبوت سے نوازا بس یہی بات میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس غیر غیب کا علم ہے یا خزانے ہیں یا میں کوئی ہٹی ہوئی مخلوق ہوں ولا اقول ملك مانا کبھی تم سے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی فرشتہ اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جن لوگوں کو تم لوگ ذلیل سمجھتے ہو یا حقیر سمجھتے ہو اللہ تبارک و تعالی انہیں خیر سے نہیں نوازے گا اللہ فی انفسم والمین اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی انہیں خیر سے نوازنا چاہے تو کبھی بھی نواز سکتا ہے اگر میں کوئی ایسی بات کروں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا اگر اللہ کے نبی یہ دعوی کریں کہ میں غیب جانتا ہوں اللہ کے نبی یہ دعوی کریں کہ میرے پاس خزانے ہیں یا میں فرشتہ ہوں تو آخر میں کہتے ہیں ایسا کہنے سے میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا تو ایک عام انسان نبی کی طرف یہ باتیں منصوب کرے تو پھر کیا ہو جائے گا تو یہ سوچنے کا مقام ہے کالو یا لو ہے اکثر کا جدال یہ ہے ہر دور میں اہل حق کے ساتھ کیا جانے والا سوتیلا سلوک جھگڑا کر رہی تھی قوم انہوں نے یہ بات نلیہ سلاۃ وسلام پر تھوپنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ اے نوح تم نے بہت ہی زیادہ ہم سے جھگڑا کیا اور تمہارا جھگڑا بڑھ گیا سینا بنا چائی دا ان کن تمنا اگر سچے ہو تو جس چیز کی تم دھمکی دیتے ہو بڑے عذاب کی دردناک عذاب کی وہ لے کر آؤ قَالَ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم <بِمُعجِزِينَ> اللہ کے رسول کو جنہیں اللہ نے بھیجا ہے جن پر اللہ اپنا کلام نازل کرتا ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی باتیں قوم کو بتاتے ہیں قوم چیلنج کر رہی ہے نبی سے اگر تم سچے ہو تو عذاب لے کر آؤ لیکن اللہ کے نبی سنجیدگی سے جواب دیتے ہیں نما یم اللہ اسے اللہ ہی لے کر آئے گا یہ یعنی میں دعا کروں گا لا کر دکھا دوں گا اس طریقے کی باتیں نلیہ سلاۃ والسلام نے نہیں کی ایک دائی کو دعوت کا کام کرنے والے کو کسی کو حق سمجھانے والے کو اسی طریقے سے سنجیدہ ہونا چاہیے حقائق کی روشنی میں بات کرنا چاہیے اللہ کے نبی نو علیہ سلاۃ والسلام نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو وہ بھی لے کر آئے گا اور جب وہ چیز آ جائے گی تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اگر اللہ لانا چاہے جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو ہلاکت کا عذاب کا اللہ لانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی کو تم آجز نہیں کر سکتے انتم ان ان, إِنْ اللہ رب کم ولی ترجن میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں لیکن میری یہ نصیحت اس وقت تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی جب اللہ تبارک و تعالی تمہیں راہ حق سے ہٹا دینا چاہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے راہ حق سے کیوں ہٹایا جاتا ہے کرتوتوں کی وجہ سے جو شخص ضلعت چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی کا راستہ اس کے سامنے کھول دیتا ہے یہی بات علیہ سلاسلام نے کی میں تمہارا خیر کا ہوں بھلا چاہتا ہوں لیکن میرے بھلا چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں حق کے راستے سے ہٹا دینا چاہے وہ رب وہی تمہارا رب ہے یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے میرے چاہنے سے تمہیں نصیحت نہیں ملے گی میرے چاہنے سے تمہیں تمہارا بھلا برا نہیں ہوگا وہ ادئی ہی اسی کی طرف تم تمام کو پلٹ کر جانا ہے دا یہ دا اتنے دا عظیم دا نبی دا نو سو پچاس سال تک رہ کر انہوں نے اپنی تاریخیں نہیں کی اپنی بات کو یا اپنی عزت کو لوگوں کے اندر بڑھانا بنانا اس کی طرف زور نہیں دیا پورا زور کس طرف ہے اللہ کی توحید پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف اَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَاهُ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِ وَأَنَا بَرِئُمْ مِّمَّا تُجْرِمُونَ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یہ باتیں گھڑ کر بیان کی ہیں کہہ دیجئے کہ اگر یہ باتیں میں نے گھڑ کر بیان کی ہیں تو اس کا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان تمام چیزوں سے پاک ہوں جو تم لوگ کرتے ہو یعنی اس کا مجھ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے, ہے نو علیہ سلات و سلام کی تبلیغ رہی لوگوں کو سمجھانا رہا دعوت رہی آگے اللہ تبارکو تعالی نے نتیجہ بیان کر دیا دعوت کا وہی کی گئی نوہ کی طرف کس کی طرف سے وہی ہوگی اللہ کی طرف سے اللہ ہی وہی کرے گا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نوح کو بتلا دیا کیا بتلا دیا تمہاری قوم میں سے جتنے ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی دوسرا ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے اللہ سب کے حالات کو جانتا ہے یعنی جتنی کوشش اے نوح تمہیں کرنی تھی وہ ساری کوشش تم نے کر دی اب جتنے بھی باقی رہ گئے ہیں یہ جہنم کے ایندھن ہیں یہ ہدایت کے لائق نہیں ہیں انہیں ہدایت نہیں ملنے والی ہے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں فلاں اس بیما کا نو جو کچھ کر رہے ہیں اس پر آپ کو بہت ہی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ او اس کے بعد اللہ نے فرمایا وسنا الفلقبی آیون ہمارے دیکھتے ہوئے تم ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے دیکھتے ہوئے تم ایک کشتی بناؤ وہ نا ہمارے حکم پر ہمارے وہی کے ذریعے ولا تو خاط جو ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ بھی مت کہو یہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے وہ یس نفلک جب حکم ہوا اللہ کا اللہ نے کہا کشتی بناؤ وہ کشتی بنانے لگے کل ہی مرا من جو کوئی جماعت نو کے قوم سے انہیں کشتی بناتے ہوئے دیکھتی تھی اور وہاں سے گزرتی تھی وہ جماعت نو علیہ سلاۃ والسلام سے مذاق کرتی تھی ان کا مذاق اڑاتی تھی کسی بھی طریقے سے ان کالا نسخر منكم كما تسخرون نو علیہ سلاۃ والسلام نے کہا اگر تم آج ہم سے مذاق کر رہے ہو تو جس طریقے سے آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ایک دن ہم تمہارا بھی مذاق اڑائیں گے فسوف من يأتيه عذاب ان قریب جان لو گے کس پر اللہ کا عذاب آئے گا جسے وہ رسوا اور زلیل کر کے رکھ دے گا وہ آزاد المقیم اور اس پر بربادی اور ٹہرنے والا عذاب آ کر اترے گا حتیٰ ادا جا امرونا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب کا تذکرہ کیا تو یہ مرحلے ہیں پہلے دعوت ہوئی بعد میں اللہ نے بتلایا کہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں کشتی بنانے کا اللہ نے حکم دیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جو ہے عذاب کا تذکرہ کیا حتہ ادا جا امرونا یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب ہمارا طے شدہ معاملہ پورا ہونا تھا اللہ کا عذاب آنا تھا وفارت تنور اور تنور تن پھٹ گیا یعنی آسمان اور زمین سے پانی اگلنا اسے اللہ تبارک و تعالی نے تنور تن سے تشبیح دی کل نکم فی حام کلن ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر جنس کے دو دو جوڑوں ایک ایک جوڑے کو جو ہے سوار کر لو مذکر اور مؤنس کو إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ وَسَبْكَ سب کے سب ہلاک ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جنہیں بچانے کا اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی سے طے کر دیا وہ امن امن اور وہ جو ایمان لائے یعنی جانوروں میں سے جنہیں اللہ بچانا چاہا انہیں کشتی میں سوار کر دیا گیا پھر اس کے بعد جو ایمان لائے انہیں کشتی میں سوار کر دیا گیا وما آمَنَ مَعَهُ اللہ کلیل نوح پر ایمان لانے والے بہت کم تھے اسی لیے کبھی بھی ہمیں رزلٹ نہیں دیکھنا ہے نتیجہ نہیں دیکھنا ہے دعوت کے کام میں دین کے کام میں کتنے ہماری بات سن رہے ہیں کتنے کنورٹ ہو رہے ہیں کتنوں کو ہدایت مل رہی ہے اس سے کتنوں کو فائدہ ہو رہا ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے پہنچانے میں کسر ہے ہماری طرف سے کوشش میں کمی باقی رہ گئی ہے اس کی ہمیں اصلاح کرتے رہنی چاہیے لیکن ہم نے بات پہنچا دی سامنے والا مانا ٹھکرایا انکار کیا نہیں مانا اس کے بارے میں زیادہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی سے اچھی دعوت کوئی کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا جس کی اللہ نے تربیت کی جسے اللہ نے فرشتے کے ذریعے دعوت کا طریقہ بتلایا اللہ نے جسے نبی بنا کر بھیجا اس سے اچھی دعوت کون کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا لیکن محنت کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے تو کیا یہ ناکامی ہے نوح علیہ السلام کی حرت نہیں نو علیہ سب سے کامیاب مبلغ سب سے کامیاب دائی ہے اللہ تعالی نے ان کی دعوت کا اسلوب ہمارے لیے اسوے کے طور پر بیان کیا ہے وہ اللہ کے نبی ہے بلکہ نبیوں میں سے کچھ نبی ایسے بھی ہوں گے جو قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا ہم اپنا کام کریں کون مان رہا ہے کون انکار کر رہا ہے کسے ہدایت مل رہی ہے کون گالیاں دے رہا ہے اس سے ہمیں زیادہ لینا دینا نہیں ہے حکمت کے ساتھ پیار کے ساتھ درد کے ساتھ اس احساس کے ساتھ کہ یہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے اسے ہلاکت سے بچا لیا جائے پیارے اسلوب میں حکمت کے انداز میں ہم اللہ کی بات سامنے والے کے پاس رکھیں اللہ اگر اس کے مقدر میں ہدایت کو لکھا ہے تو اس کا سینا ہدایت کے لیے کھل جائے لیکن اگر اللہ تعالی نے کسی کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو ہم اس کا سینا چاک کر کے ہدایت نہیں بھر سکتے تو کتنے قبول کر رہے ہیں کتنے سن رہے ہیں کتنوں پہ اثر ہو رہا ہے وہ ہمارا جو ہے ٹینشن نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے فرمایا وما مناہ اللہ کلیل ان کے ان, ان پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے بہت کم تھے نو سو پچاس سال نو سو پچاس سال کی تبلیغ, تبلیغ, تبلیغ کے بعد بھی بہت کم لوگ مومن تھے وقار ابیلا وفر الرحیم نلیہ السلط والسلام نے کہا اللہ کے نام سے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس کشتی کا چلنا بھی اللہ کے نام سے ہے اس کشتی کا جا کر لنگر انداز ہونا ٹہرنا بھی اللہ کے نام سے ہے یعنی نبی ہیں اللہ کے حکم سے کشتی بنائے ہیں اس کے بعد توکل محتاجی اللہ کی محتاجی کیسے بیان کرتے ہیں میں نے نو سو پچاس سال دعوت کی ہے اب اللہ کیسے نہیں بچائے گا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے چلے گی اللہ کے نام سے رکے گی اسے نہ میں روک سکتا ہوں نہ چلا سکتا ہوں یہ نبی علیہ السلاط و السلام نو سو پچاس سال تبلیغ کرنے والے نبی نوح علیہ السلاط و السلام کا کہنا ہے اور ہمارے اولیاء اتنے پہنچے ہوئے ہیں سورج کو چاہیں تو بلا لیں چاہیں تو پورے سمندر کو پوزے میں بند کر دیں اور یہاں پر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ کشتی اللہ کے نام سے چلے گی اور اللہ کے نام سے رکے گی یہی فرق ہے قرآن کی تعلیمات میں اور ان تعلیمات میں جو قصے کہانیاں اور خوابوں کی شکل میں بیان کی جاتی ہیں اسی لیے اللہ کے کتاب سے پاک تعلیمات حاصل کرنا چاہیے قصے کہانیوں کی کتابوں سے پرہیز کرنا چاہیے قالر کبو فیح و قالر کبو کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ بسم اللہ مجرےہ و مرساہ اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اللہ کے نام سے اس کا رکھنا ہے اِنَّ رَبِّ لَغَفُرُ الرَّحِيمِ یقیناً میرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے وہی وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَلْزِبَانِ کشتی انہیں لے کر چلنے لگی بڑی بڑی موجوں میں اور موجیں بھی ایسی تھی جیسے پہاڑ ہو ونا جانونی وہاں پر نوہ نے اپنے بیٹے کو پکارا نوہ کے بیٹوں میں سے کچھ بیٹے ایمان لائے جو کشتی میں سوار ہو گئے یا بعد میں ہوئے جن سے اولاد ہوئی جن کی وضاحت نہیں ہے لیکن ایک بیٹے کو نوہ علیہ سلاد و سلام نے پکارا وہ فی فیمز اور وہ ہلاکت کے قریب تھا کشتی سے ہٹا ہوا تھا الگ تھا کشتی میں سوار نہیں تھا لیکن نظر آ رہا تھا دکھ رہا تھا کشتی جب چلنے لگی تو نوح علیہ تو سلام نے پکارا یا بر چمانا بنا تھکما القافیرین کہا کہ بیٹے کشتی میں سوار ہو جا کافروں میں سے مت ہو یہاں پر عبرت کا مقام ہے اللہ کے اتنے عظیم ولی اللہ کے اتنے بڑے نبی جن کے نام پر اللہ نے پوری سورت اتاری قرآن کریم کے چالیس مقامات پر نوح کا نام بیان کیا گیا نو سو پچاس سال تک جنہوں نے تبلیغ کی ایسے نبی اور دنیا کے اندر تصرف کرنے کی قدرت کتنی دی گئی ہے سنیں اپنے بیٹے کو انہوں نے چاہ کر بھی ہدایت نہیں دی چاہتے تھے ہدایت مل جائے چاہتے تھے ایمان والا ہو جائے لیکن وہ اپنے بیٹے کے دل کو بھی نہیں بدل سکے کیونکہ دلوں کو بدلنا دنیا کے اندر تصرف کرنا دنیا کے نظام کے اندر تبدیلی کرنا دنیا کے نظام کو چلانا یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی فرشتہ یہ صرف اللہ چلاتا ہے اللہ مدبر ہے اللہ دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے کوئی کسی کو ہدایت توفیق بات ماننا یہ چیز کوئی کسی کو نہیں دے سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی اللہ فرماتا ہے نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو الگ تھلگ تھا یعنی کشتی میں نہیں تھا کہا کہ بیٹے ہمارے ساتھ ثواب ہو جا ولا تکم ما الكافرین کافروں میں سے مت ہو جا قال سآوي الى جبل ينعصمني من الماء کہا کہ میں پہاڑ پر چڑ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے اللہ جس پر رحم کرے اس کے سوا کوئی نہیں بچایا جائے گا سمجھا رہے نبی ہے وہ چاہ کر بھی نہیں بچا سکتے اللہ فرماتا ہے وہرقی ان دونوں کے بیچ پانی کی ایک موج آئی اور بیٹا ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا نوہ کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے نبی نو علیہ و السلام کا بیٹا کفر کی حالت میں ڈوب گیا لیکن اللہ کے نبی نو علیہ السلاط والسلام بھی اسے بچا نہیں سکے اللہ فرماتا ہے کہ کہا گیا کہ زمین اپنے چشموں کو ابل دے آسمان اپنے آپ کو کھول دے آسمان سے بھی پانی برسنے لگا نیچے زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور پانی بڑی تیزی کے ساتھ پھٹنے لگا اور وہ ہو گیا جو اللہ چاہتا تھا پھر اس کے بعد کشتی جا کر جودی پہاڑ پر رک گئی وکیل ابردل اور کہا گیا کہ ظالم قوم کے لیے ہلاکت اور تباہی ہو پانی کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا اس کے بعد پانی کم ہو گیا جا کر کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر رک گئی اس کے بعد ظالموں کی ہلاکت کا اعلان کیا گیا اب یہاں کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ الصلات والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک سوال کیا کہا اللہ فرماتا ہے و نادى نوح ربہ نوح نے اپنے رب کو پکارا فقال ربی ان ابنی من اهلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین اے میرے رب میرا بیٹا میرے اپنے خاندان سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے کہا تھا کہ میرے اہل کو میرے اپنوں کو تو حالات نہیں کرے گا اور تو احکم الحاکمین ہے سب سے بڑی حکمت والا ہے اللہ نے فرمایا تیرا اپنا نہیں ہم نے تیرے اپنوں کے بچانے کا وعدہ کیا تھا یقیناً وہ تیرے خون سے ہے لیکن وہ تیرا اپنا نہیں ہے کیونکہ نبی کے اپنے اس کی بات ماننے والے ہوتے ہیں یہاں پر رشتے داریاں کیا ہوتی ہیں اس کا کتنا اثر ہوتا ہے یہ بات اللہ نے بیان کیا ہے نبی کا بیٹا نبی سے جنم لینے والا اگر نبی کی بات نہ مانے اللہ فرماتا ہے وہ تیرا اپنا نہیں ہے تو خاندان عزت شرف بلندی یہ انسان کے مقدر کو نہیں بدل سکتی انسان کا عمل انسان کا تقوی انسان کا ایمان انسان کو بدلتا ہے اور اسی کے مطابق اسے عجر ملتا ہے اللہ نے فرمایا انہو لیس من سلمک وہ تیرا اپنا نہیں ہے صالح اس کا عمل تو کوئی بھی اچھا نہیں ہے فلا فلاسم کبھی علم اینو مجھ سے وہ چیز نہ پوچھ جس کا تجھے علم نہیں ہے انت أَن کو نہ مل جاہلی میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اینو کہیں تو جاہلوں میں سے نہ ہو جا ایک کافر کے بارے میں نو سو پچاس سال تک تبلیغ کرنے والے نبی اللہ سے شفارش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق نوہ کی سفارش کو نوہ کی دعا کو رد کر دیتا ہے کہہ دیتا ہے کہ نوہ تم مجھ سے وہ چیز مانگ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے ہم تمہیں ڈراتے ہیں ہم تمہیں واز کرتے ہیں ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے عبرت کا مقاب ہے جب تک زندہ ہیں ہمارے اپنے اگر راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں ہر ممکن ہم کوشش کریں کہ انہیں ہدایت کا راستہ مل جائے اس پر لانے کی کوشش کریں اگر اللہ نہ کرے اگر کسی کے ماں باپ کسی کے بھائی بہن کسی کے رشتے دار کفر پر مر جائیں اللہ کے دین سے دور ہو کر مر جائیں تو ایسی صورت میں اس بات کی اجازت تک نہیں ہے کہ ان کے حق میں مغفرت کی دعا کر سکیں رب ربی انبی کا ان ما کمال لِي علم یہ نبیوں کی شان ہے جب اللہ تبارک و تعالی ان کی غلطیوں سے انہیں آگاہ کرتا ہے تو فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ کے نبی نوح علیہ والسلام نے کہا اے میرے رب تم میری حفاظت فرما مجھے پناہ دے دے میں کوئی ایسا سوال کرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے وہ اللہ تحفر لی و ترحم اکم اگر تو رحم نہیں کرے گا اگر تو مجھ پر مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے نوح تم اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں تم تمام کے تمام سلامتی کے ساتھ زمین پر اتر آؤ ہم تمہیں زمین پر خوشی کی زندگی عطا کریں گے پھر اس کے بعد جو راہ حق سے بھٹک جائیں گے انہیں دردناک عذاب ملے گا آگے اللہ نے فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں بتلائی ہیں ما کن تک انت ولا قومک یہ باتیں نہ تو آپ جانتے تھے نہ تو آپ کی قوم جانتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ہی معلوم ہوا جتنا اللہ نے بتلایا اس کے علاوہ کوئی چیز آپ نہیں جان سکے جتنا اللہ نے بتلایا اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اللہ فرماتا ہے فَصْبِرْ انَّ الْعَاقِبَةَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر سے کام لیجئے اور یہ بات جان لیجئے کہ انجام خیر کا انجام انہیں کا ہوتا ہے جو تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں تو اس پورے واقعے کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتا ہے اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں جن صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ صلاحۃ کے واقعے کو بیان کیا سورت الانبیاء، صورت العقبوت صورت المؤمنون، صورت الصافات وغیرہ جن آیات کا انشاء بیان اگلے درسوں میں ہوگا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے ان انبیاء علیہ السلاط و سے سچی محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں سے سبب ایمان جو کچھ سیکھنا ہے اسے سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق دے عقل قور و اللہ علی برک ملسمین فست و فروح هو الغف الرحیم